لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد تم فرماو اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی صدق اللہ العظیم